سبھی سے کمال کا حدیث نمبر چونتیس چونتیس بغ میرار مجھے اور ختم کرنے کے اس کی شرح میں یعنی جو ہے وہ بانسی ہوتی ہے لیکن یہاں پر تقریباً سارے مو وہ اپنی حقیقت پر نہیں بلت ملنا مسلم کو برفت تھا توڑ دیتا تو یعنی سابق ٹھیک ہے یہ من رہا شخص کسی کو دیکھتا ہے بدتاری کر رہا ہے, صاحب من قتل ہے اس کو کپڑے کے بندا اگر کسی نے دیکھا کہ پڑوسن کے ساتھ مداخلت کر رہا ہے پڑوسی نے دیکھا پڑوسر کے ساتھ رہا ہے تو یہ تو گر اپنی بنا کر اس کو ختم کر دیتا ہے گوا وغیرہ بھی بلا بلا تو ہارا کی آخر ایک کتاب فتح کتابیں کتابیں مجمال فتح ملک انیا جو اللہ تعالی کا حق ہو واجب ہے ہر ایک کو اس کے کام کرنے کا حق حاصل اللہ تعالی کی جانب سے نیابت کی جناب ہونا شناب ہوتا سب سواب کا, جو جواب دیا کا جواب نے <سوار> <سوار> کی حدیث کی تعویم یوں کرو کہ اس سے مراد موبال علی گاہ جس سے آپ لکھیں گے یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک گھنٹہ مزاح اس کے ساتھ قریب کا ذکر کیا ہوا گیا قتل خنازین تو یہاں یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے یہاں یہ علی کہ مجھے فرمار گیا کہ میں سزاؤں سے شدید روک اپنا شدید منع کروں جو ہے شدید منا کروں تو فرمانا یہ جو ہم نے حدیث کا یہ جواب دینا چاہیے شاید اللہ کا یہ جواب دینا کہ حاصل نہیں ہے اس کے اس وجہ سے زمانہ امام صاحب اس وجہ سے یہ, یہ, یہ جو ہے سواب جو ہے دوست جو ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی کسی پروشن کو پڑوسن کے ساتھ دلا کرنے والے کو قتل کر دیتا ہے تو ایسا شخص اس کو گنجائش ہے اور امرۃ المعروف اللہ حضرت اللہ تعالیٰ کی طور سے بندہ لہٰذا لہٰذا اس میں آپ بنا پر اگر کوئی شخص جو بھی اچھا اچھا سر وارے کوئی شاسک مسلمانوں پر تلوار اٹھاتا جیسے یہ فساد کتنے بعض لوگ اٹھے ہوئے اور مسلمانوں کو مارے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے دہشت گرد کتنے جس کے حالات وہ جائے اس کو قتل کرنا شروع نہیں اور چتر دار بندہ دہشت گرد جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپا ہے جیسے یہ تنظیمیں اور تاریخ کے جو شبالی سبھی مار رہا اسی طرح پر سوسائٹی بن والے لوگ مسلمانوں کو مارنے کا درپا اب اب میں نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے جو نام کی مسلمانوں کو مارتا ہے مجھ پر واجب ہا کہ قطل داری بلا شیاب اگر کوئی کہ یہ تو حکام سے متعلق بلا قتل ہی کا کرنا اس کو بسر کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بلا شاید مطلب غیر اس کو مار ہے بہداد جی انسانوں کی میں حقیقت مسئلہ یہ نہیں ہے گستا ہے پھر اس کو سب کچھ اس پر بات جب آ کے وہ سپورٹ کرے بات ہے تو پولیس کا سپورٹ کرنا کیا, جائز, جائز, کیا کرنا کیا نہیں یہ کرنا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا کیا یہ حکومت کا کام ہے یہ سرافر لانا ہے اگر گستاخ رسول کا قتل جاگلہ ہوتا اور حکومت کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام گستاخوں کو قتل نہ کرتے تو کس کے ہاتھ میں کر گیا انہوں نے سب سے پہلی بات سیتنا صدیقی اکثر کیا جب آپ کے باپ نے تو حضرت باپ بھائی اور آپ کی گستاخی کا سورت موازنہ <تصفح> <تصفح> <متحدت> <تصفح> <متحدت> <متحدت> شر میں <laughs> <laughs> <tubeoses> قوله اجثيلا ما ظلك يقول قولاك الحمد لله تعالى والحمد لله هم المصرحون قيل ما ظلك يا ابي بكر رضي الله تعالى اخرج ابي بن عن ابن دريد قال حدثت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسطه هو ابو بكر الصديق اسا پاپ ایسا پھلط مارا رکبی پھلط ہے اپا جی گرد وسلم فرمایا اسا پھال تجا قال نہیں قال لا سعد قال والله لو كان السيف قريب مني لضربته وفي رواية الله قتلته فنزلت لا تاقد القوم لا لا يعجب جا. فقيلة جاء آياتنا ذنبه أبو عبيضة بن عبد الله بن جرح أخاذ ابن عبيضة ثم الطبران وابو نعين في الحية والبيقي في صنن عبد الله بن شو قال جاء الله والد عبيضة والدار قتل کیا تو یہ اس کے باپ ابن چاہیے ملاپ کا نہیں نا اچھا اب بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے کیا کسی آپ سے رکھنا وہ پڑوسی نے اس طرح کے بتایا پڑوسی کے ساتھ آپ خود سوچے اس کو جب پڑوسی کی گھر والی کے ہے کہ قتل کر دیتا ہے جائز اپنی عزت میں کیا ہوگا یہ ممکن ہے پھر شریعت پہ نہیں بھائی اب یہاں پر ایک بار بتاؤ بخاری شریف کریف میں چار دعا بنتے جب میں اپنی گھر والی کے ساتھ دیکھوں گا کسی کو میں چار گواہ اکٹھے کرتا رہوں گا تو حدیث پر کتاب میں پائیں گے آپ علیہ السلام نے اس موقع کا پر فرمایا اللہ والمومن یعنی اللہ تعالیٰ کے ناز ابو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ناز کی اس شفیع تاریخ مذمت نہیں کی اور سنو اور یہ کیوں فرمایا پہلے اللہ بہت غیرت والا رسول بہت غیرت والا اور مومن بہت غیرت والا حضرت پر میں غورت ہے سب سے پہلا گورت والا اللہ ہے اس کی شفت کا میرے اندر کردہ ہوا اور میرے پر تیرے اندر کر دیا یہی وجہ ہے جب تم اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے تنسا برب والوں کے اندر غیر کی چیز تھی تم نے مجھے مانا میں نے اپنے رب کو مانا ہوا تھا رب کی صفات مجھ میں آئی اور میری صفات کفات لہذا یہ خیرت جو تمہارے اندر کاٹا مار رہی ہے یہ اللہ رسول کی خیرت کا مظہر ہے یہ ہے. اچھا ابن اللہ تعالیٰ یہ تعالیٰ چار گواہ ہونے چاہیے اور ساتھ بسن پڑی کرتے بڑے بڑے شہر بیٹھے گے یہ سوال اٹھاؤ جواب دیتے ہیں اب جواب سنیے شریعت کا حکم جو ہے نا چار گلا ہونے چاہیے جو اس وقت ہے جس وقت کے کوئی مر مرد کسی پر تومت لگائے اور اس کو حد جاری کروانی ہے سبحان اللہ رہا اگر وہی سرے دست وہی مار دیتا ہے اپنی درج میں تو اسلام اس پر ہر کس معاشرہ نہیں کرتا یہ ابھی امام ابن کمال کے رفتار سے بتا چکا ہوں ستی بدول فتح اور بدبول فتح کے حوالے سے حاجی یہ گلاب اگر کوئی شخص پڑوسر کے ساتھ قتل کرتا ہے بنا کرتا ہوں کسی کو دیکھتا ہے اس کو باہر دیتا ہے ممکن ہے کہ پڑوشن کے لیے غیرت ہے غیرت کا قتل شہد ہو اور اپنی گھر والی اور اپنی عزت کے ساتھ غیرت یہ ناجائز ہو جی اور کار گواہ پر ہے اس کو وقت نہیں ہے جو پرانے پارٹی فرما رہا ہے چار کار اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی پر سہمت لگانی ہے کہ اس نے بنا کیا ہے اور اس کو حد جاری کی جائے تو حد کے ادراک کے لیے چار گواہ اگر گھر تصویر غیرت میں آ قتل کر دیتا ہے تو پھر کسی ایک گواہ کی اسلام اللہ غیر حضرت جو اپنی عورت کو باہر نکالے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے سمجھ آئی قسم سے اللہ تعالیٰ جو بات آئی تو کیا اگر یہ تعبیر نہیں کرے گا تو ایمان سے صحابی کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اللہ فرمائے چار سوا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چار سوائے اکترا کر دوں گا تو قتل کر دوں گا تو خدا کے قرآن کا لگا ہو رہا ہے نہیں مارنا ہو رہا وہ سمجھتے تھے اور پھر جب انہوں نے کی یا رسول اللہ میں تو قتل کر دوں گا اس وقت رسول اللہ نے مذمت کروں معلوم وہ بتانا چاہتے تھے اس کا مانا یہ لہٰذا تو جو غیرت پر قتل کر دے گا تو یہ مجید کی آیت تیرے دبتہ نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ آیت تیرے دبتہ نہیں ہے یہ حد اجرائے حد اور ہے اور قتل اس کا ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی یار یار اور خدا کے بندے اگر یہ چار گواہوں والی شرط نہ رکھی جاتی ہد کے لیے کوئی مان پھر کہتا ہو بندہ بندہ جس پر چاہے تو مسلمان کی عزت محفوظ کرنے کے لیے ہر شرط جو ہے ایسے کسی پر مسلمان پر تو مطلب اس کو جناب جی خریلت کرتا پھر لہٰذا کہ جرائے حد کے لیے وہ چار گواہ شرط رکھے اس سے مقصود حرد ہر مومن ہر مومن کی عجت کا تحفظ ہے رہا قتل کی اجازت. اجازت. یہ ہر مومن کی کا تحفظ ایک ہے غیرت کا تحفظ ہو ایک ہے عیز کا, ہے عزت, کا ہے عزت کے تحفظ کے لیے ادرائے حد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار جو رکھے رہا مسئلہ غیرت کا تحت ہو اس کے لیے دیکھ لیتا ہے یہ سب ہو گئے اس وجہ سے بھائی کو پر بات ہے پرانے حدیث میں کلنگ کو شاپ کریں جس کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہو جائے اب بتائے یار جو مال پیسے کے لیے اپنے بچوں کو سکون یہودیت میں ڈال رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے فی الحال یہودان کے ساتھ کر چکے ہیں یہودیت نظام کے ساتھ کر چکے ہیں مدارسوں کو دیکھ چکے ہیں نصاب ادارا ہے کتاب ادام ہے سب کچھ ہے ایمان سے متا یہ لائن جب پڑھائیں گے حدیث تو حدیث کے ساتھ یہ کیسے حدیث کو سمجھ آئے گی یہ فرمان کس کا ہے فرمان اس کا ہے میں چاہتا تھا سونے چاندی کے پہاڑ میرے رہتے ہیں فدیشن ہی کی ہے اور پھر سر ہیں میں ایک, ایک بھوکا رہوں ایک دن کھاؤں یا اللہ جس طرح بھوکتا رہوں صدر کروں جس سے کھاؤں اس کا شکر کرو ساکہ صادر اور شاطر کو سفارت میرے اندر پیدا رہے یہ محبوبہ خدا صلی سے مالا سر ابھیان سے بسا جن کے غلام مولا ہے دنیا میں نے تین کلاک کے مل جائے یہ بڑے ہیں دنیا کی علائشوں سے ملوث محبوبہ خدا کا فرمانے والی شہر ہو یہ سمجھنے والا دنیا کا کتا کو سمجھ سکتا ہے کوئی سمجھے گا جو خدا کا شعر ایسا ہو کہ دنیا مردار کی طرف نظر نہ اٹھائے گا اب سمجھ آ گئی اب میں اس کو مکمل کروں کہ حکم شرعی ہے اس کا رسول کے لیے اس کا مارنا عوام پر فرض نہیں بات کو سمجھنا ان شاء اللہ کہ یہ وہ فکر جو بنے پھرتے ہیں اس جیسا جواب نہیں دے سکے گے مسئلے کا حل نہیں کر سکے اور پھر یہ ہے کہ ناچیز کے مسئلے بتائے مسئلے کو توڑ نہیں سکے گی اب سمجھنا ایک ہے رسول کہ قتل کا فرض ہو دا. لازم ہو وہ تو ہے میرے بھائی حکام کا عوام پر نہیں مل رہے بات کو ہے مسئلہ جائز بہار تو میرے پاس تو تمام مولیا علم الدین شہید رحمہ اللہ نے جب قدم اٹھایا تھا تو تمام اولیا متفق ہوئے انہوں نے تحصیل کی اس کے کے ساتھ دیکھا اور انہوں نے مبارک مبارکباد پیش کی nine, غازی ہمدین شہید کی جانتے کرتے رہے اگر انہوں نے غازی ہم شہید نہیں ہے نہیں اگر غازی نے جرم کیا تھا خلاف تو محنت کا تمام علماء حقانی اور اس وقت کے آپ کو معلوم ہے بولنا جیسے دنتا تھے میاں شیر بانی جیسے جنتا تھے تو کیا وجہ <ساعدہ> کہ کی وہ سارے <ساعدہ> کے سارے آنکھیں بند کر کے منتھے ہو کر اس کو مجاہد اسلام اور ملنے جا رہے ہیں اور جاتے <ساعدہ> کر رہے ہیں اور کرم تو ان کی سنا رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی کرم سل کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے کیا وجہ ہے حرام رضام کام کر کے مقبول ہو گیا تو اگر کوئی قتل کرے گا عوام کے لیے شاید ہے ہر کام پر ہے سمجھ نہیں آ وہ نام کے بچے نہیں فرض پورا کر وہ جانے ان کا کام جانے المت کتاب ہے الموس پرت ہی مام بب شہد لکھا ہوا حضرت سید فروغ کے اعظم کے دور میں بچوں نے پادری بادری آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تم نے لگا کیا بچوں نے فرماتے ہیں الحمدللہ اسلام سشان و شوقم بن گئی مسلمانوں کے بچے بھی اپنے رسول کی یہ فرماتے ہو گئی یہی آپ مطلب نہیں کرنا چاہیے گستا کر سن کچرا گستاخ تو ہماری شدت پر چھوٹا وہ بتا لکھا ہوا اچھا اور بات سنو بھائی اس کی اپنی بات پر تبصرہ کرتا ہوں پولیس کو سچو کرنا چاہیے بات سے مریدوں کہا کم وہ لگتا ہوں قرآن کا فیصلہ ملافین یہ چاہتے ہیں اپنا جھگڑا لے جائے اور کتے یہ کاگریس کے قانون ہیں چلانے والے نروی کتے اس پر دلیل کیا ہے مرودی نیازی تمام علماء بات کو سمجھ رہا ہوں تحریک چلاتے رہے جمعیت علماء پاکستان کا منشور بتایا گیا نظام مصطفیق کا لفظ مقام مصطفی کا تحفظ میں پوچھتا ہوں اگر پاکستان کا نظام پہلے سے ہی شامل ہے پھر نظام مصطفی تو نافذ ہے پھر نافذ کروا کر رہے ہو اور سنو چلیے علماء پاکستان سے میں پوچھتا ہوں تم مقام مصطفیٰ کے تحفظ پھول کو اپنے منشور کا پھول بنا رہے ہو دو چیزیں تمہارے منصور کا جو اعظم کیوں ایک ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ایک ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اس کے لیے تمہارا تحریک چلانا یہ جی بتا رہا ہے نہ کچھ اور ہے ناف جو ہے وہ نظام مصطفیٰ نہیں اور جو نظام مصطفیٰ ہے وہ تم بھی سمجھتے ہو نافذ نہیں اگر وہ پہلے سے نافذ ہے تو پھر تحصیلیں حاصل ہے ابھی پھر نافذ کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری تحریک جمعیت کامیاب ہو گئی نظام مصطفیٰ نافل ہو گیا مقام مصطفاق کے تحفظ کی طرف میں پوچھتا ہوں اگر انگریز کے قانون کو مقام مصطفی کا تحفظ ہے تو پھر تاریخ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو بول رہا نظام مصطفی کا نفاذ بھی پہلے سے تھا مقام مستفاقرا کا فل بھی پہلے سے ہے ارے پھر کیا وجہ ہے تم بڑھانے چاہیے ہوئے آرام سے بے یہ سب کچھ اسلامی ہے ان کا یہ نارا نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مکھاں میں مصطفیٰ کا تحفظ بنوائے پاکستان کا یہ منشور ہے یہ نعرہ ان کا بتا رہا ہے کہ غیر اسلامی حکومت اور کتے تو کہتا ہے غیر اسلامی حکومت کے پاس جاؤ قرآن کی نف بتا رہی یوری دونوں کہا کم رکھتا ہو جگڑا میں کو حاکم بنانا ہے شیر ربانی اللہ کے کام کا غوث حوص تو بنانے والے گھر سے بلی شیر ربانی ہمارے آپ نے دادا آستانہ دادا پیر کے آستھانا مکان شروع پر جب دیکھا کہ بیٹھے ہوئے دادا پیر پر دادا لگائے ہے ہیں دادا پیر کے بیٹھے ہوئے گزرے انہوں نے دعوت ختم شریف میں شروع آج ہمارے <تصفيق> بابا جی تمہارے دربار والے کو ختم شریف شروع میاں صاحب کو پہلے معلوم تھا کہ یہ سبزادے آپس میں لڑیں گے آپ فرماتے ہیں صاحب, صاحب، آپ؟, آپ کے یہ دربار والے بزرگ آپ کے ختموں پر خوش نہیں ہوں گے کیا فرماتے ہیں پہلے اپنی لڑائیاں چھوڑو فرمایا بھائی کیا انگریز کی انگریزی کچہری میں نہ جانا پڑے کی کچہری میں جانے سے ایمان ہو جاتا اٹھاؤ کبھی پر کتاب بازار بندہ کبھی نئے کچھ اور سنو سنو فرق ہے قتل کیا تھا علام اقبال کے پاس کراچی سے وقت بنایا ہاں عبد الخر راجی عبد القوم کی حمایت کے لیے وقت میں آیا اللہ اقبال کہ آپ چلے سفارش کرے انگریز بتا لیا چلتے اقبال نے آپ کو ایک یہاں جو سنہیں الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جن شہیدوں کا خون اتنا سے زیادہ عظمت پریشان رکھتا ہے آج اس کی بھی کافروں کے دروازے سے مانگتا ہے کیسے اللہ میں اس بال کی باری نہیں تھی میں نے کہا اس کی باری نہیں تھی تمہارا ہی باری اس کی باری نہیں تھی بتا تو سر کیا فروغ ہے گستاخا اور سور ہے جس مسلمان کے ہاتھ میں چڑھ جائے اگرچہ اس کا فرض نہیں کیا فضل اگر ان انشاءاللہ العزیز حکم شرعی کی بداغت یہی ہے اس کے علاوہ آپ سنیں گے سمجھو میں شریک رد بدل تاریخی کرنا کو نہیں عدال اگر کسی شخص میں اللہ اللہ علیہ وسلم کی دین کی کوالتی شخص شریعت اسلام سنگھ اور ہندوستی ٹھاکر میں قتل کر دیا تو مجرم نہیں, ہے نہیں. اگر جو اس پر یاد سمجھ نہیں ہے رہا یہ بات ہے, ملی ہے. ملی باتیں مارا. جو ادب سکھانے کے لیے ورنہ رسول اللہ حرام کرے صدیق کے مقابلے میں کہے حضور میرے ہاتھ میں تلوار نہ دیتا افسوس ہے رسول روکتا تو دیتا سمجھتے تھے مال بین کام اور رکھے ہیں ان کا ابب آپ سکھا رہے ہیں جتنا ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جواب کا درجہ رکھتا ہے اس میں ناجتاری جی ناجتاری موته 36 نمبر رکھ سمجھیا وہ شکل سے